اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترا الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وهل تناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف علما نے کہا کہ یہ رویت بصری بھی ہو سکتی ہے قلبی بھی یعنی غور و فکر کے معنی میں بھی ہے اور اس معنی میں بھی کہ یہ لوگ موجود تھے سامنے ٹھیک ہے یعنی یہودی اور منافقین کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کون الدینہ صلا اس کا یہ ہے نوعن نجوا فعیلو کا وطن نوہی ٹھیک نحو آنن جنہیں نجوا سے روکا گیا دیکھیں نجوا جو ہے نا وہ علماء کا اسم بھی ہے یعنی اسم اس معنی میں کہ جو سرگوشی کی جا رہی ہے اس کو بھی نجوہ کہتے ہیں یعنی جو بات کی جا رہی ہے سر وہ بھی نجوہ ہے اور پھر یہ سرگوشی کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ امام راغب الاسپانی علی الرّحمن نے مفرت میں لکھا کہ اگر سرگوشی کرنے والوں کے لیے ہو تو پھر تذکیر و تانیس اور مفرد اور جمع میں سب برابر جیسے قرآن مجید میں کہا کہ ارد ہم نجوہ ادھم نجوا عد یقون مسکورہ تو نجوہ سے مراد ہے او متناجون متنا جون تو نجوہ اس معنی میں بھی آتا ہے اور نجوہ پھر اس عمل کے لیے بھی آتا ہے یعنی اس میں مزدور بھی ہے ایک ہے سرگوشی وہ اسم ہے ایک ہے سرگوشی کرنا وہ کیا ہے ہے اور ایک ہے سرگوشی کرنے ان تین معنوں میں نجوے کا لفظ یا نجوا کا لفظ لغت میں آتا ہے بات ہے کہ کہ کے کے کے طور پہ اسم کے طور پہ اور اسم اسم اور تو کو روکا پھر وہ اعادہ کرتے ہیں اس کا عن جس سے انہیں روکا گیا ٹھیک یہاں کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہاں یا ودون الیمن عنہ کا مطلب ہے یا ودون للنجوا المنهی عنه جس نجوا سے انہیں منع کیا گیا تھا اس کا ایادہ کرتے ہیں بعد باز ہو گئے ہم و دیکھیں یہ جو باب ہے نا ناجا یناجی بھی آتا ہے باب مفاعل سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مناجات ناجا یناجی مناجات تناج یا تناجا تناجین بھی آتا ہے جو یہاں استعمال ہو رہا ہے باب تفاؤ سے انتجا کون سا باب انتظار خالد صاحب ہاں خالی... صاحب سوری صاحب کیا انتظار ہاں انفیا نہیں ہے نا نون اصلی ہے افطلہ انتظا افطلا افتعا تو انتجا ینتجا. یہ جو یہاں ہم لفظ پڑھ رہے ہیں یہ باب تفاؤ سے ہے لیکن اس کی دوسری متواتر قرعت یتجون بھی ہے یعنی متواتر قرعت الم تردین تو علماء نے کہا کہ تناجی، تناجی اور انتجاب یہ تو ہر قسم کی گفتگو کے لیے آ جاتا ہے چاہے دوست سے ہو رہی ہو محبوب سے ہو رہی ہو یا کسی اور سے سب کے لیے آ مناجات عموماً دوست اور محبوب سے ہوتے ٹھیک ہے فلانا جی صدی قبو حبیب بہو اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہزا صلی اللہ کم فعنا جی جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو فعن یعنی فرمایا فلا فلاح یمین ولا شمال فعناجی اور رب بہو تو ادھر ادھر, ادھر نہ دیکھا کریں کیونکہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے تو مناجات حبیب کے لیے ہوتی ہے مناجات کس کے لیے صدیق کے لیے اچھا تناجی بھی حبیب کے لیے ہو سکتی ہے حبیب کے لیے ہوتی ہے ہاں تو لہو کیا فرمایا لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تائے کے ساتھ لکھنا چاہیے لیکن یہ رسم عثمانی کی وجہ سے تائے مبسوتا کے ساتھ لکھا گیا مبسوتا کے ساتھ لکھا ہے آپ لوگوں نے سے یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں تاکہ بد واضح ہو جائے کیونکہ یہ آیات اہم ہے اولا اولاد نظلط فل یہودی و پہلا قول یہ ہے کہ یہود و دوسرا بھی بتا دیتا ہوں دوسرا یہ کہ صرف یہود کے لیے ٹھیک ہے یہ دو اخوال ہے نزلط فل یہودی ومنافقین ٹھیک ہے کیا بتایا و ضالی کا نُون فیما آپس میں سرگوشی کرتے تھے مومنین کو سائڈ پہ چھوڑ کے بخصر کرتے رہے اس اشارہ کر رہے ہیں کے تھے کر تھے <الصَّرَايا> کہتے ہمارا بس یہی خیال بنتا ہے کہ ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے ہمارے بھائیوں کے متعلق جو نکلے ہوئے ہیں غزبات میں لہذا یون یون کر کے ڈرانا ہی چاہ رہے وہ تمہارا بھائی جو وہ تو شہید ہو چکا ہے تو کیا کہتے ہیں <سلام> <سلام> تقدم بڑے عرصے تک ایسے ہی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی اہل ایمان نے مفعول یہاں محذوف ہے شکل مؤمنون اليهود والمنافقين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم الا يتناجوا دون المسلمين منافقين اور یہود کو کہہ دیا کہ اس طرح اہل مجلس میں اہل ایمان موجود ہیں سارے تو اس طرح الگ الگ مناجات نہیں کی جائے گی فلم ينته عن ذلك بعض نیا نہیں یہ ضروری ہے شان نزول سے وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو نجوہ ہو رہا ہے نا وہ معاشیت الرسول کا ہو رہا ہے الرسول اس لیے خصوصی طور پر آیت میں آ بھی گیا بال و معاشیتی اور رسول دوسرا قول کیا ہے نزلت في الیہود قال مجاہد وهو تلميذ سيدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اگے اس کی وضاحت بھی لکھیں وكان بين اليهودي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعه ٹھیک ہے عہد تھا نا فاذا راوا رجلا فاذا راوا رجلا من المسلمين وحده اکیلے دیکھ لیا کسی کو اگر تناجوا بینه الْمُسْلِمُ أَنَّهُمْ يَتَنَاجَوْنَ بِقَتْلِهِ اَو بِمَا سرگوشی میرے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تو رستے چھوڑ دیتے کا رسول اللہ <إِلَيهَا> دونوں میں سیدھا بھی سری ہے فَنَزَلَتْ هَذِهِ وَقَالَ الْسَائِبِ ابن السائب بھی فرماتے ہیں نزلط فلم منافکین یہ تیسرا قول ہو سکتا ہے یعنی پہلا قول کیا تھا اگرچہ انہوں نے تین قول کے طور پر نہیں بیان کیا پہلا قول تھا یہود اور منافقین دونوں کے لیے دوسرا قول تھا صرف یہود کے لیے تیسرا قول صرف منافقین کے لیے دو تین کال ہو گئے قال ابنط فلم منافقین کے بعد نجوا کی وضاحت کرتا ہے بات بارد واضح ہو رہی ہے خضر ریاض صاحب یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ معلوم ہو جائے کہ بھئی آیات کا سیاق و سباق کیا ہے اور شان نزول کیا ہے اور آیات کس قسم کے فعل پر تنبی اور وعید دے رہے ہیں بات واضح تو یہاں اللہ کے رسول موجود ہیں،, موجود ہیں منافقین اہل ایمان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ایمان سے نفرت کی وجہ سے مجلسوں میں بیٹھ کر مناجات، مناجات نہیں، نجوہ کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے دل کو غمگین کریں لہ زن الدینہ جب آپ کہتے ہیں نا لہج الدینہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر جیسے وہ کہتے ہیں اصول فک والے کہ اس کے اندر علیت پائی جاتی ہے اہل ایمان کو غمگین کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اہل ایمان ہے سمجھا رہی تو یہ جو وصف آیا ہے بلی بال علیتی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے علیت معلوم ہوتی ہے تو یہ نجوہ وہ ہے جس پر یہ آیات نادل ہو رہی ہے ابھی بھی کوئی یہ نجوہ کرے گا تو اس کا انتباہ ہوگا کس پر جو اہل ایمان سے نفرت کی وجہ سے اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے یقیناً اس کے دل میں بوزہ رسول بھی ہوگا جو اہل ایمان سے بوجھ رکھے گا اہل ایمان ہونے کی وجہ سے <laughs> وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھ سکتا وہ نجوا کرے گا تو ان آیات کا انتبا ہوگا باقی نجوا ایک بری بیماری ضرور ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں لیکن ان آیات سے استدلال نہیں ہو سکے گا کہ دیکھو یہ انتباق ہو رہا ہے ان لوگوں پر کہ جو نجوا کر رہے ہیں بعد واضح ہو رہی ہے کہ نہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے نا سے یعنی آپ کہیں گے نہیں کون سی ہوائی گفتگو ہو رہی ہے ہوائی فائرنگ ہوائی فائرنگ نہیں ہو رہی کسی کی طرف بھی نہیں ہو رہی مطلب جو ہے وہ گفتگو نہیں ہے یہ امر واقعہ ہے امر واقعہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے مفاصد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اہل ایمان کے متعلق دل خراب ہوتے ہیں اہل ایمان کے اوپر جو ہے وہ نفاق کے فتوے بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں سمجھ رہی ہے اہل ایمان کی ان کوششوں کو جو اہل ایمان ان اللہ اصلاح کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں اس پر نجبے کا حکم لگتا ہے منافقین بھی ایسے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بات واضح اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خبردار رہیے ان مسائل سے اس میں اصل میں جو علت ہے, ف... ہے نا ساری چیزوں کی علت اگر آپ نکالیں گے تو وہ کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا ہے کیا آپ امیر جماعت ہیں تحریک ہیں انقلابی لیڈر ہیں کیا ہیں آپ اصل حیثیت آپ کی رسول اللہ ہونے کی ہے ادواز ہو رہی ہے کہ نہیں باقی ساری حیثیتیں ثانوی ہیں اس کے تابے ہیں تو اللہ کے نبی جب موجود ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول اللہ ہیں ان پر ایمان و کفر کا دار مدار ہے ٹھیک ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے بالفرض فرض اگر علماء کا عنایات ان کا انتباہ ہو بھی سکتا ہے نہ کسی اعتبار سے وہ ایسے خلیفۃ المسلمین کے لیے ہوگا جس پر مسلمان متفق ہے. خلیفت المسلمین ہے ہے سمجھا رہی وہ رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے خلیفت المسلمین کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے لہذا سیدنا ابو بکر کے لیے کیا لفظ بولا گیا خلیفت و رسول اللہ اور پھر حضرت عمر کے لیے پہلے یہ بولا گیا کہ خلیفت و رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ لمبا ہی سلسلہ چلے گا پھر تو آج تک پھر انہوں نے امیر المین کا لقب اختیار کیا ایک صاحب آئے کسی رضبے سے انہوں نے حضرت عمر کو دور سے دیکھ کے کہا یا امیر المومنین ابھی تک امیر المومنین کا لفظ کسی کو نہیں معلوم تھا حضرت عمر کو پسند آیا انہوں نے کہا یہی لفظ رکھ لیتے ہیں اب وہ گردان لمبی کرنے کی بجائے تو اصل میں کون تھے سی جناب ہوا خلیفہ تو رسول اللہ تو اس طرح کا کوئی خلیفہ بالفرض ہو ہے بالفرض نہیں انشاءاللہ ہو تو اس کے خلاف سادشیں جو مسلمانوں کا مط... وہ پھر بھی ایک کسی درجے میں انتباہ ہو سکتا ہے کو یہ کہ کوئی چھوٹا سا آدمی ہو جو مسلمانوں کے بھی لاکھوں گروہوں میں سے ایک گروہ جو کسی نسبت کوئی نسبت تناسب بھی نہ رکھتے ہوں اس اور پھر اس کے لیے بھی اس کے خلاف باتیں نہیں کوئی علمی فکری اختلاف کی وجہ سے کوئی بات کر دی جائے اس پر ان حیات کا انتباہ کیا جائے تو یہ تو گمراہی ہے یعنی سراہتاً گمراہی ہے جس سے وہ روکنا ضروری ہے اور ہو رہی ہے کہ نہیں گمراہی ہے یعنی گمراہی گمراہی کرنا چاہیے نا کہ جہاں مسلمانوں پر اس طرح کی چیزوں کا انتباق ہو اور یہ نہ سمجھے کہ یہ خود ہی سنی ہوئی بات ہے میرے. یعنی انتباقات ہم نے دیکھے ہیں یعنی ایسا نہیں ہو رہا انتباقات ہوتے ہیں باقاعدہ چاہے سراہتم نہ کہیں بالکل اس طرح فلاں لوگ چھوڑ کے چلے گئے غزوہ عہد میں تین سو جو غذبۂ میں نے ہاں میں 300 سو بھی چھوڑ دیتے کوئی مسئلے کی بات نہیں گھبرانا نہیں چاہیے تحریک میں ایسا ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو بڑی خطرناک باتیں ہیں اس لیے میں نے یہ... یہاں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ آیات اصلاً معصیت رسول اور جو رسول کی نافرمانی اور رسول پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اہل ایمان کو غمگین کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گا اس پر اس کا انتباق ہوگا باقی آپ اب کسی پہ نہیں کر سکتے انتباہ کیونکہ نہ آپ نعوذ باللہ نوز رسول اللہ ہیں. کہ آپ کہیں گے جو میری مخالفت کرے گا وہ اس طرح اس طرح کی آ... کچھ بھی نہیں ہے اس کی مخالفت ہو سکتا ہے بالکل آپ سے زیادہ ایمان کے ساتھ ہو بال سمجھا دیے کہ اس میں ایمان اور کفر کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا یہاں کون لوگ ہیں یہ تو معصیت الرسول پتہ چل رہا ہے منافقین ہے لہٰذا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اہل ایمان ہے سمجھا دیجیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان ہے. تین اقوال ہیں اور تینوں اقوال میں یا تو یہود ہیں یا منافقین ہیں تیسرا کوئی نہیں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اہل ایمان کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی یتناجون بالاسم والعدوان ومعصيتي الرسول اور, اور یہ نہیں ہوگی کہ وہ اہل ایمان کو ان کے ایمان کی وجہ سے غم پہنچانے کی نیت کریں کسی اور وجہ سے غم پہنچایا جا سکتا ہے سمجھا رہی لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے ہوگا تو نفاق ہے ہاں کسی اور وجہ سے اگر ہو رہا ہے غم پہنچانے کی وہ اخلاقی بیماری ہے اس کا علاج ضروری ہے برا فعل ہے وہ گناہ ہے ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں کیا اس گناہ کی بات ہو رہی ہے یا وہ گناہ جو نفاق کے درجے میں ہے، نفاق کے درجے میں کیونکہ رسول اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنر... اسے ہم نجوہ نجوہ نجوہ کو جنرلائز نہیں کر سکتے اس کے یہ آیات جس پہ ناول ہو رہی ہے اس نجوہ کو جنرلائز نہیں جنرل کوئی شک نہیں نہیں میں نے بتایا اس کو اس سطح پر لے کر جا سکتے ہیں اگر کسی شخص میں یہی علت پائی جائے گی وہ علت ہے اہل ایمان سے بغض اور اہل ایمان سے کیوں بغض ان کے ایمان کی وجہ سے تو وہ منافق ہوگا <laughs> سیدھی سی بات ہے وہ کون ہوگا وہ منافق ہوگا لیکن یہ صورتحال کسی بھی تحریک یا جماعت کے اندر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس سے پیچھے ہٹا وہ نفاق کی طرف جا رہا ہے سمجھا رہی ہو سکتا ہے وہ نفاق کی طرف نہ جا رہا اس کو بات کوئی اور سمجھ آ گئی ٹھیک <laughs> ہے کہ نہیں یعنی وہ آیا تھا اس کو ایک بات سمجھ آئی تھی نہیں آیا وہ پیچھے ہٹ گیا اس کو کوئی اور بات سمجھا ہو سکتا ہے نا یہ یا تو آپ کے ہمارا سارے مسائل قطعیات پہ مبنی ہے قطعیات پہ نہیں ہے تو زمنی میں تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مسائل سمجھ رہی؟ لیکن ہوتا کیا ہے چونکہ قطعیات اور کا فرق معلوم نہیں ہوتا لہذا جو پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی جماعت میں لوگ آئے پھر منافقین جان کی قربانی دیکھتے ہو پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ بھی آیا یہ بھی پیچھے ہٹ یہ دیکھ لو وہی سلسلہ <laughs> اس کو بس غور کریں رسول اللہ کی اصل حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ نہ سمجھیے اس میں بنیادی علت جو میں بتانے لگا تھا وہ رہ گئی پتہ نہیں بنیادی علت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک کو آپ کی پوری جد و جہد کو ایک انقلابی تحریک کے طور پہ دیکھا گیا اس میں ایک جو ہے وہ امیر انقلاب ہے ایک امیر تحریک ہے ایک امیر جماعت وہ اصل میں انقلاب برپا کرنے کے لیے وہ ایک تحریک ہے اس کا ایک مقصد ہے اس لیے لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا اور پھر یہ سا... اب جب اس لحاظ سے رسول اللہ کی پوری سیرت کو ایکسپلین کر دیا سمجھا رہی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا جو بھی اس طرح کھڑے ہوگا وہ رسول اللہ کی دعوت کی طرح لے کے جیسے مولانا مورودی علی رحمٰ جب آئے اور انہوں نے کچھ چیزیں لکھی کہ کس طرح ہم دعوت دیں گے تو ایک بڑے عالم نے کہا کہ یہ تو لگ رہا ہے جس طرح کوئی رسول آ کر دعوت دیتے ہیں یعنی بنیادی سٹرکچر وہی ہے ہم کھڑے ہوں گے معاشرے میں اور ہماری تحریک میں لوگ شامل ہوں گے پھر وہ اسے پہچان چکے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں اگر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو گڑبڑ ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کی بجائے کسی اور بنیادی حیثیت سے دیکھنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان مسائل سے بیویئر یعنی خبردار رہنا چاہیے کیوں کیوں خبردار رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ ان دی اینڈ جو ہے نا اس طریقے پر اہل ایمان کو دیکھنا یہ خارجیت کی طرف لے جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے متعلق برے خیالات ان سے قطع تعلقی قطع تعلقی کس بات پہ ہونی چاہیے اس بات پہ کہ وہ امت سے نکل گیا لیکن کبھی کہیں گے تو نہیں کہ ہم ہی امت ہیں لیکن قطع تعلقی شروع ہو جائے گی اگر آپ ان کی امت کو چھوڑ گئے تو جائیے کہ کیوں اس لیے کہ بہرحال تصور ہوئی ہے کہ ہم ہیں چاہے اپنی منہ سے نہ کہیں مل جماعت ہیں جو مرضی لیکن طرو عمل اور تعمل بتا رہا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے. تو اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے یہ آیات اس پہ غور سے اس کو ہے تو لہذا کیا آ رہا ہے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے دیکھیں گے یہ تو بالکل بات ہے جب آپ کے پاس آتے ہیں رسول اللہ وسلم حو کا حیاؤ کا کیا ہے آپ کو تحیہ حیا ٹھیک ہے حیا تحیت کیا مطلب اس کا سلام کرنا ویسے اس کا لغوی مطلب ہے کسی کو کہنا حیا کملہ لیکن اس پہلے کہتے تھے جاہلیت میں ابھی بھی کہتے ہیں حیا کملہ تو اسلام نے اس تحیے کو بدل کر السلام علیکم و اللہ تو اس کے بعد علماء نے کہا اگر کوئی السلام علیکم کہنے کے بعد کسی کو کہتے حیا اللہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حیا کر آ جائے کسی کی جگہ پہ السلام کی جگہ پر یا صبا کو نور یا صباح علیسمین یا صباح جو بھی آپ کہتے ہیں بولا جاتا ہے نا اربوں کے یہاں کئی جگہ ان کے یہاں اسلام علیکم نہیں ہے صبح اٹھیں گے تو کہیں گے سباح الفول ٹھیک تو سباہ النور صباح الیاسمین سباق المرود اس طرح سلام کریں گے ٹھیک الخیر بہت زیادہ فسا میں بولیں گے تو سباہ خیر کہیں گے مگر نام تو سباہ المرود اور سباہ ال نور اور صباہ یاسمین یاسمین پھول کا نام ہے تو حیا اللہ تو تحیا کیا ہے السلام علیکم ہمارا کیا ہے تہیا تہیت یوم سلام تحیت ہم یوم سلام تو وَإذا جب آپ کے پاس آتے ہیں اے نبی آپ کو تہیا کرتے ہیں کون سا تحیہ بی وہ تہیا جو کون سا جو اس کی وضاحت کیا لم یو حا جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو سلام پیش نہیں کیا واللہ نے جو آپ کو سلام پیش کیا وہ السلام علیکم یہاں یہ لکھتے ہیں کہ وہ آ کر کیا کہتے ہیں عليك يا أبا القاسم. يا حضرت عائشہ الى السلام السلام نے کیا ہے اس میں فعل. فعل امر یعنی ماہ کا مطلب ہے یہ پسند نہیں ہے اس طرح کی باتیں تو فکول یا رسول اللہ ترا یقین آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کہا کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَسْتِ تَرَيْنَ اَرُدُّ عَلَيْهِم مَا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ان پر کس طرح کا جواب دیا میں نے بھی انہیں جواب دیا وہ اس روایت میں الفاظ نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں الفاظ یہ ان کی دعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی میری دعا تو ان کے حق میں ان کے خلاف قبول ہوگی تو جب انہوں نے السام کہا تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جب میں نے کہہ دیا و تو اب اللہ سبحانہ مطالعہ میری دعا کو قبول کریں تو رسول اللہ وسلم بالکل یعنی آپ دیکھیں ہادی یعنی بالکل آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اس بات کا بلکہ جب مکہ میں لوگ آپ کو مزمم کہتے تھے تو یہ تو محمد ہوں. سمجھا رہی ہے کیا؟, بلکہ کیا فرمایا قریش تو تعجب نہیں ہوتا تمہیں کہ قریش کی جو مزممت ہے وہ اللہ نے کس طرح مجھ سے پھیر لی یذمون ان و محمد ٹھیک ہے وہ تو کسی مزم کی برائی کر رہا ہے اور میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو فرق... جی جیسے جی. اصل میں دیکھیں پردے کے جو اقام ہیں وہ تو کافی لیٹ نازل ہوئے سنچے میں یعنی سنچے ہجری <سلام> میں ہاں کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن ظاہری بات ہے ایسا ہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ بالکل چھوٹا سا کمرہ کوئی آپ کے دروازے پر آ کے آپ کو سلام کرے س... اس کی زان میں سلام ہوتا نا تو وہ سلام کیا کر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ کہہ کر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر داخل گجرہ بھی ہوں تو انہیں آواز تو آئے گی یاد ہو سکتا ہے انہوں نے وہیں جواب دیا اور اللہ کے نبی نے بھی بلکہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح کے جواب نہ دو میں نے وہ کہہ دیے اس کے بعد آپ باہر نکلے ہوں گے اور جو یہود ہیں ان سے آپ نے ملاقات کی کیونکہ اس میں مطلب بالکل کسی قسم کا آس پاس کوئی شور نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنا سب تو ہر قسم کی آواز باہر سے اندر آئے گی صبر ہی نہیں ہے نا کوئی شور ہی نہیں ہے کوئی نوائز پولوشن نہیں ہے کوئی گاڑیاں نہیں گزرتی ہیں کوئی ٹرک نہیں ہے کیا پرسکون ماحول ہوگا تو آوازیں جاتی ہیں اس لیے آپ دیکھیں وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آمین صحابہ کہتے تھے تو مسجد کے باہر تک آواز آتی تھی تو اس کے لیے بھی چیخنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے کہیں کہ نہیں آئے مسجد کس طرح کی ہے مسجد کا کوئی یوں تو نہیں مسجد مسجد ہے اور ساتھ بس باہر مدینہ مدینہ تونبی و عید اللہ اور اوپر سے آپ ذرا دیکھیں اپنے جی میں کیا کہتے ہیں لولا یہ حرف تہذیذ ہے یعنی کیوں نہیں آداب دیتا لولا حرف تہذیذ ہے حلا ہے اور کیا لوما ہے لولا يعذبنا اللہ بما نقول کیوں اللہ تعالی ہمیں عذاب نہیں دیتا بہ سبب ہمارے قول کے ما ہے بما نقول بہ سبب قولنا ٹھیک ہے حسبهم جهنم حسبهم مبتدا جہنم خبر یسلونها کیا ہے اسم ہے یعنی حسیبہ یا سب سے کافی ہونے کے معنی میں تو ہسب ہم یکفیہم کیا یکفیہم؟ ہم جہنم جہنم ان کے لیے کافی ہے ہسبہ جہنم بلکہ یکفی بھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اسم ہے نا تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے کافی ہم ٹھیک ہے کافی ہم کافی ہم مبتدا جہنم خبر الٹ بھی کر سکتے ہیں yes, love, جہنم جو ہے وہ بھی اسم ہے وہ بھی معرفہ ہے تو کہے, جہنم ہسب ہوگی جہاں دونوں اس طریقے پر معرفہ آ رہے ہیں وہ دونوں ترقی ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک کو مبتدا بنائے دوسرے فبر, دوسرے کو مبتدا بنائے کیونکہ دونوں کی اسناد ایک دوسرے کی طرف ہو سکتی ہے مستند دونوں بن سکتے ہیں دونوں مست بن سکتے ہیں دونوں مستند بن سکتے ہیں تو جہاں دونوں مستط علیہ بن سکے وہاں دونوں مبتدا ہو سکتے ہیں فبئس المصير هيا ٹھیک ہے فبئس فعل جامد ہے اس کے لیے مذمت کے لیے المصیر اس کا فائل ہے اور مخصوص بالضم کون ہے هيا کی ضمیر کہاں جائے گی جہنم کی طرف یا <تصفيق> يا الذین آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالایثم والعدوان ومعصیه الرسول یعنی کہہ جا رہا ہے لا تكونوا كالمنافقین بس یہ بات ہے اذا فلا تتناجوا بالاسم والعضوان ومعصيه الرسول وتناجوا گویا پتہ یہ چلا کہ لا خير في كثير سے بھی پتہ چلا اور یہاں بھی کیا کہہ رہا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إنما من من الشيطان إنما حصل کے لیے ویسے اس کی ترقیمی شبہ بل فیل اور ماں جو ہے وہ کافہ ہے ماں کیا ہے کافہ عمل سے روک دیتا ہے ان نمن جب وہ عمل سے روکتا ہے تو اسم پہ بھی آ سکتا ہے اور فیل پر بغد نا ان فیل پہ نہیں آ سکتا ان نمن نجوا منت شیطون یہ نجوا تو بس شیطان کی طرف سے ہے وہ کیا ہے شیطان تو گویا نجوا کو ہم نے محصور کس پہ کر دیا شیطان پہ یعنی شیطان ہی سے نجوے کا ظہور ہوتا ہے یعنی شیطان کے اکسانے پر ہوتا ہے یوں کہہ سور یوسف نے بھی متواتر کرات ہے انه ان اه... اه... انی لا لا ان لا لا به واخاف ان تو فرمایا کہ یاحزن الذين امنوا تا کہ اہل ایمان کو غمگین کرے وہ علیہ سب ضوات وہم شیئا اور نہیں ہے شیطان کچھ بھی انہیں نقصان پہنچانے والا اور بعض نے کہا کہ لیسا سے مراد نجوا بھی ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی یا تو شیطان انہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے یا نجوا نقصان پہنچانے والا نہیں ہے الا باذن الله مگر اللہ کے اذن سے فائدے کی ہے یعنی جب اپ پریشان ہوتے ہیں بھائی فلاں میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے فلاں پتہ نہیں کیا میرے خلاف چھوڑو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ کا کریں ان کا نجوہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا پتہ نہیں کیا سازشیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں کتنی کنسپیرسی تھیریز ہیں اس کا حل کیا ہے وہ ان تصویروں و تتکوں لائے یا در ٹھیک ہے اس کی شرط یہ کہ تم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو جس کے نتیجے میں اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ ان کی سازشیں تم پر اسرار اندازنے होंगे वो क्या है सूरह لا يضركم قيدهم شيء ان الله بما يعملون محيط وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون جار اور مجرور کو مقدم کیا للحصر ای فليتوکل المؤمنون على الله فقط لا علی غیره ठीक کیا فرمایا اس کے بعد یادینہ اس کی بھی شانے ہوئے پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ جو جگہ ہے وہاں بیٹھے ہیں تھوڑی سی جگہ ہے جگہ پہ آپ نے دیکھی ہوگی نا روزے کے پیچھے مسجد نفی تھوڑی سی بلند جگہ جہاں لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہوتے نہیں ہیں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے نہیں دیکھا ہوگا دیکھیے دیکھیے مسجد مسجد نبی آ, میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے ایک تو آپ آگے سے جائیں تو آگے سے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں اس کے بالکل پیچھے ٹھیک ہے بالکل پیچھے وہاں کیا ہے ایک چبوترا ہے جو زمین سے دو فٹ بلند ہے لال سے رنگ کا اس پہ لوگ جو ہے وہ جم کے بیٹھ جاتے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ صفحہ ہے وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے نبی سے وسلم کیا فرمایا کہ فب رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجماعاتی جیاسن فیصف فطم وی قطم فل اصل میں وہاں کے آداب یہ کہ اگر آپ نے روزہ رسول جو ریاد الجنا ہے اس میں نماز پڑھ لیے اٹھ کے چلے جائے ٹھیک ہے اس لیے کہ اگرچہ فضیلت تو بہت ہے لیکن آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اس کی فضیلت زیادہ ہے کہ آپ جن کو جگہ نہیں مل رہی ان کو جگہ دیں لہٰذا کہ کوئی شخص فضیلت کا تابے ہے طالب ہے یعنی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو رقط پڑھ لی چار پڑھ لی تو اٹھ کے وہاں سے رخصت ہو جائے جم کے نہ بیٹھ جائے کیونکہ جم کے بیٹھ رہے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق نہیں ہیں لہذا ایسے لوگوں کو آپ نے کچھ لوگوں کو اٹھا دیا وہاں سے یہ جرم پڑھنے لگے آئے کچھ بڑے بدری صحابہ اور یہ لوگ جو تھے کچھ یہ بھی صحابہ تھے یقیناً لیکن وہ اٹھ نہیں رہے تھے کوئی انہیں جگہ نہیں دے رہا تھا تو اللہ کے نبی صحم نے فرمایا قوم یا فلان قوم یا فلان قوم یا فلان, قوم یا فلان تو کجا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی اٹھائیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں خود اٹھ جانا چاہیے نا تو لہٰذا وہاں جن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بالکل ایسے اور جھگڑا کرتے ہیں اگر کوئی ان سے کہے کہ اٹھنا ہے سمجھا رہی تو یا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اگر طالب ہیں اور رسول اللہ قریب ہے آپ کے وجود بھی ہے تو قرب کا تقاضہ اس وقت یہ نہیں کہ وہاں جھگڑا شروع کر دیں میں نہیں اٹھنا سمجھ رہی ہے تو پھر رسول اللہ خود ہی اٹھا دیں گے یعنی سے ہے یہ پھر زبردستی اٹھائے جائے گا خود ہی آرام سے اٹھ کے چلے جاؤ نہیں پھر وہ جاتے ہیں ایسے لوگ زبردستی اٹھائے جاتے ہیں پھر اکرام کے ساتھ نہیں اٹھائے جاتے ہیں سمجھا رہی کہ نہیں تو یہاں کیا ہوا آپ دیکھیں یہ اسی یہی بات ہو رہی ہے یہاں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم تشریف فرماتے فی فی ثابت ثابت اللہ یہ جن, جن کے بارے میں جو اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئے کئی دن تک نکلے ہی نہیں وہ یہ تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پتہ کروا ہے کہ وہ صاحب اتنے قید کے ہیں وہ ایک صحابی کو بھیجا انہوں نے جا کے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آ رہے کہہ رہے میں اس لیے کہ میں تو منافق ہوں چکا ٹھیک ہے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ کہہ رہے میں منافق ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ اس سے کہو کہ وہ تو صاحب ایمان ہے تو وہ چونکہ آیا تھا کہ آواز بلند نہ کرنا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے و و ان کی آواز بلند تھی بس یعنی فطری طور پہ بلند تھی انہوں نے کہا میری تو آواز بلند ہے میرے تو امال ہو گئے زائد. تو وہ یہ ثابت ابن قیس یہ بدری صاحب تو جیسے حضرت حسن بصری نے کہا نا کہ منافق نفاق کا فارم اسی کو ہوتا ہے جو صاحب ایمان کو یہ دیکھ. تو سلام کیا یہ صحاب بدر کو جو ان ان انتظار یہ کیا کہ جو لوگ بیٹھے وغیرہ ان کے لیے جگہ بنائے کچھ لوگوں کے لئے تو جگہ بنا دی بعض لوگوں کے لئے جگہ نہیں بچی تو ابھی تکھڑے تک ہوئے ہیں فشق ذالک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قم یا فلان قم یا فلان حتى اقام من المجلس على عدت من ہوا قائم من اہل سابقہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سابقین کھڑے ہوئے تھے ان کی تداد جتنے لوگ اٹھائے وہاں سے جتنے وہ لوگ کھڑے اتنے لوگ اٹھا دیے کہ تم بھی کھڑے ہو تم بھی یہاں تک کہ پورے کیے اگر وہ دس لوگ ہیں تو دس آدمی اٹھا دیے فرا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کراٹ اللہ کے نبی سلم میں جب لوگوں اٹھایا تو لوگوں کے چہروں پر کچھ کراہٹ تھی سیدھی سی بات ہے سیدھی سی بات بھی نہیں ہے ویسے وہ تکل عمل اور منافکون نے بولنا شروع کر دیئے. کہ دیکھو یہ ما عدل نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے عدل نہیں کیا اللہ کی قسم انہوں نے اور اگر تم میں سے کسی کو کہا جائے نہ کھڑے ہو, ہو جاؤ اس میں ایک اچھی بات ہے تم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہاں سے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دراجات میں اضافہ کرے گا اب یہ صفحہ کی مجلس ہے نا تو وہ فضیلت والی جگہ ہے تو وہاں سے رسول اللہ نے اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی خوشی سے یعنی اللہ کے رسول کی بات مان کے برضاء رحبت کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے رفع دراجات ہے تو اہل سابقہ کے کچھ لوگ سابقین میں سے اس لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا نا تو علماء نے یہ ادب بیان کیا کہ بھائی مسلمانوں کا ادب یہ کہ آپ دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے بہتر دیں ہے کہ نہیں ہیں تو لہذا اگر آپ وہاں موجود ہیں آپ نے دو رقط چار رقط نماز پڑھ لی ہے تو باقی کسی دوسرے مسلمان کو جگہ نہیں مل رہی تو وہ میری نسبت سے وہ کون ہے سابقین ٹھیک ہے کہ نہیں وہ میری نسبت سے کون ہے سابقین تو کھڑے ہو جانا چاہیے کل وہ سابقین ہے اور اس میں رسول اللہ کی رضا ہے اور اس میں جو ہے وہ رفع دراجات ہے تو وہاں رسول اللہ کا روزہ ساتھ ہے جھگڑا اس پہ ہو رہا ہے کہ میں جھگڑ نہیں چھوڑا جاؤ یہاں سے ہو ہے. غلط ہو جائے گا نا معاملہ بس یہ اس پر دیکھ لیں یہ آیا ہوئی تفس کا مطلب ذرا کھل کر بیٹھو کھل کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے لیکن اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کھل کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہو کہ تنگ تنگ بیٹھے مراد یہ کھل کر بیٹھو گے تو بیچ میں کسی کی جگہ بنے گی نا تو تفساہ کا مطلب ہے ٹھیک ہے اسی لیے آپ دیکھیں اہم بات کیا یہاں آیا تفسالس تو آگے کیا یہ کہا فتح فسا ٹھیک ہے بلکہ کہا ففسو تو تفسو کا مطلب خود پھیلنا فسا صحو کا مطلب ہے پھیلانا وہ متعدی ہے یہ لازم ہے تو گویا اللہ تعالی بتا رہے ہیں تفسو سے مراد خود فی نفسی ہی نہیں ہے کہ اور چوڑے ہو کے بیٹھ جاؤ بلکہ مراد ہے جگہ بنانا افساہو لہذا ابھی بھی کہا جاتا ہے نا, کوئی امیر آ رہا ہے کوئی ملک آ رہا ہے بادشاہ تو الطریق افسہ الطریق کا مطلب جگہ کو خالی کرو تاکہ نکلنے کی جگہ ہو تو تفسحو کے مقابلے میں تفس تفس مجالس کے مقابلے فتفسو بلکہ فف سہو تو گویا معلوم یہ ہوا کہ تفسو سے مراد فسخن ہے <سؤال> دوسری ہے تفسحو فی ہے؟ اس کی جمع ففسحو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو دیکھیں کیا بات ہے یف صاح اللہ تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا یعنی اگر تم یہ کام کرو گے تو یف صاح اللہ لکم. یہ کیوں مجروم ہے عمد صاحب؟ جیسا کیوں مجوم ہے لکم. لکوم. لکوم تو ساری زندگی بھی جزم دے سکتے جواب امر ویسے جواب امر ہم کہتے ہیں نا بعض لغت کے کتاب کتابوں میں اس کو جواب شرط ہی کے طور پہ مجروم مانتے ہیں یعنی یہ بھی ذہن میں رکھیے اگر کہ کہ کہیں آپ پڑھیں گے یہ جواب شرط ہے تو پھر بھی گھبرائیں گے کیوں کہ شرط جو ہے وہ معذوف ہے یعنی کیا مطلب فف ان تفسح یفس اللہ تو کیا ہوتی ہے شرط مقدم ہوتی ہے لیکن اس کو زیادہ آسانی سے ہم کہتے ہیں جواب امر تو جواب امر بذات خود مظلوم امر نہیں کر سکتا مجلوم ہوتا ہے شرط یا جواب شرط کی وجہ سے تو وہ شرط کیا ہوتی ہے مقدر یعنی اللہ ددین امن قیلہ رقم تفسح ففسح و ان تفسح یف صاح فن شزو میں یرفا میں بھی یہی بات ہے فن شزو, يرفع وَإذا شزو جب کہا جائے لیکن یہ جو لفظ ہے نا نون شینز النش کہتے ہیں الارض المرطفیہ کو کس کو الارض المرطفیہ بلند زمین کو ٹھیک ہے اسی طریقے پہ یعنی و نشوزن کا ایک مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا بیوی کی نافرمانی کو کیا کہتے ہیں نشوز, نشوز. وہ مظلہ ہے اس کا کیوں کہتے ہیں اس کو نشوز اس لیے کہ وہ اپنے جائز مقام سے اوپر اٹھ رہی ہے اصل میں اوپر اٹھنے کی کوشش کری ہے وہ سر اٹھا رہی ہے نشوز کا مطلب کیا ہے سر اٹھا رہی ہے اس کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا لیکن وہ اطاعت نہیں کر رہے کیا آیات ہے وہ اللہ تیخاف نہ نشوز ہن نہ فائزو نشوز سے کیا اس لیے کا پتہ کیسے چلے گا دیکھیں ابھی نشوز کی وضاحت اللہ میں نے خود کر دی فعلبو فی فل ملو فان فعن <أطعَنَكُم> تو پتہ چلا وہ نشوذ کیا تھا آدم فَإنَّ <أطعَنَكُم> فلا اطانک فلابو علیہ تو نشوذی بلندی بھی ہے اور فزیکل بھی ہے تو الارض دو یا نشز کہتے ہیں بلند زمین کو تو نشز اور یا نشوز کا اگر بالکل حصہ مانا کہ کو کھڑا ہو نیچے بیٹھا ہوتا اوپر ہو گیا نا تو یہاں کیا مراد ہے فن انش... شزو ٹھیک ہے جواب شرط یعنی دورا جاتن اللہ تعالی بل... بل... دورا تمیز ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ سبحانہ و تم میں سے اہل ایمان کو اور اہل علم کو بلند کریں گے کس اعتبار سے درجات کے اعتبار سے اچھا دیکھیے کا پرانے مجید میں عموماً ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فزیکل شے آتی ہے اس کی مانوی بھی جیسے کہ لباس لباس تقوا دانی کا خیری اور بھی اسی طریقے میں بہت سی جگہوں پہ تو اسی طرح یہاں جب متلقن بلندی کا کہا تو ساتھ ہی اہل علم کی بلندی کا ذکر بھی فرما دیے یعنی ایک بلندی تو مطلق دنیا کی فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور ایک حقیقی بلندی ہے وہ اہل علم اپنے درجات میں بلند ہوتے ہیں اور یہاں ایک اشارہ بعض علماء نے یہ بھی کیا کہ جو صاحب علم ہوگا نا وہ شکلیات اور ظاہریات پہ نہیں جائے گا مثال کے طور پہ رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو اصل علم کیا ہے کہ رسول اللہ کی رضا پر عمل کیا جائے یہی علم ہے نا جو جاہل ہوگا وہ شکلیات پہ کہ میں رسول اللہ کے قریب بیٹھا رہا ہوں سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے تو جو صاحب علم ہوگا وہ کہے گا رسول اللہ اگر مجھے مجھ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ذرا دور, دور ہو کے بیٹھو تو اس وقت فضیلت اس میں ہے کہ میں دور ہو کے بیٹھوں ٹھیک ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا یہ علم سے پتا چلے گا مگر جاہل آدمی نہیں وہ تو کہے گا نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا میں تو وہ کے ساتھ ہی بیٹھا رہے گا کہے گا کہ نہیں میں یہاں سے نہیں اٹھ سکتا تو کیوں اگر وہ صاحب علم ہے تو وہ جان لے گا کہ رسول اللہ کی رضا کس میں ہے تو رسول اللہ کی رضا جان لینا کس میں وہ علم تو فرمایا اب آپ ابھی وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اب تو عجیب و غریب نے کر دیا ہے آپ نے مسجد نبی میں داخل ہونا اس کا پرمٹ الگ ہے ریاض الجنہ میں جا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا پرمٹ الگ ملے گا ایک ہی ملے گا وہ بار بار نہیں روزے کے آگے سے سلام کرنا ہے گزرنا ہے وہ ریاض الگ جائیں گے آگے بند اس کا پرمٹ الگ لیں گے اور وہ پھر ایک زیارت میں ایک ہی پرمٹ ہے سمجھا رہی ایک دفعہ اور یہ ہے اور پتہ نہیں ابھی کرونا کے بعد بھی انہوں نے اس طرح کے ان کو موقع مل گیا تو وہ چکر چلاتے ہی رہیں گے پرمٹ لے کر ہی نمازیں پڑھو تو ابھی بھی ایسے آپ عمرے پہ جائیں دس دن کے لیے جا سکتے ہیں تو خیر بند ہے تو تین دن تو ویسے ہی آپ کو بند کر دیں گے بعد میں بھی ساری نمازیں نہ حرم میں پڑھ سکتے ہیں نا مزے نقی میں پرمٹ لے کر جائے دی. عجیب سلسلہ آپ نے دیکھا ابھی تک جو ہے وہ تناجی تناجی کا لفظ چل رہا تھا جیسے رسول اللہ وسلم کا ذکر آیا بدل گئے یا آمنوا اذا نہ جی تو مر رسول باب مفاد ہو گیا مناجات رسول اللہ سے تو مناجات ہو گیا تو اذا نہ الرسول تم رسول فقت بینئی کم تو پیش کر دیا کرو اپنے نجوا سے قبل صدقہ تبدیم کا مفول بھی کیا ہے صدا اور بین یدی نجواکم جو ہے وہ ظرف زمان ہے کب پیش کرنا ہے بین یدی نجوا کم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں نزلت فلیا امیروں کے بارے میں اور یہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا یہی نا کہ جو صاحب دولت ہے یقیناً صحابہ میں ایسے لوگ نہیں تھے لیکن کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ اختصاص حاصل میں ان کے مجلس میں بھی قریب کسی بڑے آدمی کے مجلس میں بھی قریب بیٹھوں گا یہ سارا کچھ وہ سمجھا گئے تو کہا کہ ان انہا نظریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حتیٰ کری کریہ رسول اللہ علیہ وسلم جالک. اللہ کے رسول کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ آپ کی مجلس میں زیادہ اگنیاں ہوں ٹھیک ہے تو پھر کہا کہ ان کا امتحان دیا جاتا ہے جب بھی ہے نا تم نے رسول اللہ سے کوئی بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کان میں کچھ کہنا ہے اس سے پہلے صدقہ دینا اگرچہ یہ حکم فوری ہی منسوخ ہو گیا صرف یہ ڈرانے کے لیے تھا اور نے کہ ڈر گئے نا اشفق تم تو علما نے کہا کہ بھائی یہاں سے خطرناک سی ایک بات ثابت ہوئی ہے یعنی چاہے مال کی محبت بالکل بھی نہ ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منا کے لیے جب صدقے کا کہا تو دل میں جو تھوڑی سی اچانک یہ ہوئی ہے اشفق ان انتقم یہ خود بتا ہے کہ یہ مال کی محبت نہ ہوتے ہوئے بھی کس طریقے پر انسان کے اندر ہوتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرنے کے لیے صدقہ دینا پڑے گا ایک لمب لہجے کے لیے بھی تردد نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پوری پورا مال پیش کر دیا ہے رسول اللہ سے ملاجات کر دیا لیکن اشفقت صدقہ تو اس پر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک حضرت مجاہد سے کہتے ہیں کہ آیت فی کتاب اللہ لم یعمل بها احد القبلی ولین یا بحا احدن باتی ٹھیک ہے لی دینار فبح بشرتما فق فکلما اردت ان اناجیہ رسول اللہ علیہ وسلم تو درحمن یہ روایت ضعیف ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے بالکل کہ کیونکہ یہ نہ جس دن یہ حکم نازل ہو اسی دن منسوخ ہو گیا صحیح طرح ہے قول یہی ہے کہ یہ حکم باقی رہے ساعت نہارے دن میں کچھ دیر کے لیے تو اہم ممکن ہے کہ اس وقت سیدنا علی کو ضرورت پڑی کہ آپ سے کوئی بات کہنی ہے تو انہوں نے جا کے صدقہ کیا اور آپ سے آ کر بات کی تو فرما رہے ہیں کہ ایک آیت ایسی ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بات کوئی عمل کرے گا اس لیے کہ آیت کیا گئی منسوخ ہو گئی ٹھیک ہے وہ منسوخ کیسے ہوئی ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ فعظلم طف الطب اللہ علیکم فقیم الصولت واحط و ذکرات ذلك خیر الکم و اتحر فعلم تو جب وہ وہ مرضی کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے اور جب مرضی نہیں ہے جب تک سب کا ند ہو گیا بات باتیں ہو رہی سے کون مراد ہے صرف فقرہ کیونکہ اگنیا کے پاس تو ہے یعنی فعلم تجیدو ادب یا اسد قطرہ اشفقم اشفاق کس کو کہتے ہیں اگر اس کے بعد من کا سلا ہے تو آگے چونکہ ان آ رہا ہے نا تو مظہر و اول ہے تو مظہر اول سے پہلے حفظ معذوف ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے لگا بھی دے تو اشفق من ان بھی ہو سکتا ہے لیکن اشفکتم ان یعنی اش فق تم من تقدیم کم اس یہ برادہ کیا تم گھبرا گئے اس بات سے کہ اپنے نجبہ سے پہلے صدقات دو فعزلم بس جب ماضی کا ہے جب تم نے نہ کیا کیا نہ کیا یعنی بہت سے اگنیا رسول اللہ کی مناجات سے رک گئے کیوں رک گئے کہ صدقہ فعزلم تفالا اللہ علیکم اللہ نے بھی معاف فرمایا بس اب یہ حکم ختم ہے اس آیت سے علماء نے سمجھا کہ حکم ختم ہے ينصح فايز لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واتقوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم نكمل اليوم ان شاء الله ہاں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 وَسِيقَ الذين كفروا إِلَى جَهَنَّمَ زُّمَرًا زُمَرًا جَمْعُوا زُمْرَةٍ أي جماعات متفرقة كما يحشروا المتقون إلى الرحمن وفداً فكذلك هؤلاء المجرمون يحشرون إلى جهنم وفوداً جماعات متفرقة حتى إذا جاءوها حتى إذا وصلوها فتحت أبوابها وقد ذكرنا أن أبواب السجن تكون مغلقة وتفتح بعد وصول المجرم إليها أليس كذلك فتحت أبوابها وكم باباً لجهنم كما ورد في الحديث لا لم يرد في الحديث بل ورد في القرآن أيضاً لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها جمع خازن الَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَهَذَا الِاسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيرِ لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ قَدْ جَاءَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ لَمَا وَصَلُوا إِلَى جَهَنَّمَ فَوُصُولُهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ جَاءَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ فَهَذَا الِاسْتِفْهَامُ اسْتِفْهَامٌ تَقْرِيرِيٌّ يَعْنِي قَدْ جَاءَ أَلَمْ یطلون عليكم آیات ربكم ویندرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى نعم جاء الينا الرسل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرین هذه الجملة هل هي من مقولهم او من مقول الله سبحانه وتعالى رأيان, رأيان الرأي الأول ان الكفار سيقولون نعم جاء إلينا الرسل ولكن لم يكن باستطاعنا ومقدرتنا أن نفعل أي شيء لأن كلمة الله ثبتت وحقت علينا والقول الثاني ان الله سيقول هذا الكلام نعم جاء إليهم الرسل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرین وما هي كلمة العذاب لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعین قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين هي, هي مخصوص بالذم محذوف وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء أي يحشغوا المتقون إلى الجنة وفدا وسيكرمون كما تكرموا بفود الملك الملك إذا جاء إليه الوفود فهذه الوفود تكون مكرمة معززة أليس كذلك فهكذا المؤمنون سيحشرون وسيساقون إلى الجنة في غاية الإكرام وفي غاية الشرف وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة جماعات المتفرقة لماذا قال زمرة لأن أهل الجنة منهم من يدخل من باب الصيام ومنهم من يدخل من باب الصدقه لان الجنه كم باب لها ثمانيه ابواب كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضى واسبغ الوضوء ثم قال بعد وضوئه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسول فُتحت له ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخل من ايها شاء دخل وهناك حديث آخر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أحد سيدعى من الأبواب كلها فقال نعم وأنت منهم أنت يا أبا بكر ستدعى من أبواب الجنة كلها كل الباب يريد أن يدخل أبو بكر منه أليس كذلك لأنه بلغ الغاية في كل شيء في الصدقات وفي الجهاد وفي قيام الليل وفي كل شيء فهو سيد المتقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمر حتى إذا جاؤوها وصلوا وفتحت أبوابها وفتحت رأي قد ذكرت بالأمس أن الواو حالية ولكن هذا الرأي عارضه بعض المفسرين بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يقرأ باب الجنة يعني الناس سيصلون وباب الجنة لن يفتح فيقصد الناس إلى الأنبياء وهذا غير في ميدان الحشر هذا حديث آخر فيقصد الناس الأنبياء منهم من يذهب إلى آدم وكلهم سيعتذرون لا نستطيع أن نشفع في فتح باب الجنة فالرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ربه وبعد ذلك سياتي الى الباب ويقرع الباب فيقال من فس يقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد فقال نعم فيقول نعم الملك الملك الذي سيكون على باب الجنه اني امرت الا ان افتح لاحد ريك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من يقوم بفتح الباب وهو اول من يدخل الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أي الثمانية وقال لهم خزنتها سلام عليكم لماذا سلام عليكم؟ طبتم لأنكم طيبون لأنكم طيبون طاب عملكم وطاب قولكم وطابت أعمالكم وطابت صدقاتكم كل شيء فيكم طيب هذا هو المعنى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا أي أهل الجنة بعد أن دخلوا الجنة الحمد لله الذي فإنهم لن ينسبوا دخول أنفسهم في الجنة إلى أعمالهم بل يشكرون الله سبحانه وتعالى أنه أدخلهم الجنة بدون أي عمل بدون استحقاق فهم لا يستحقون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض جعلنا وارثين لهذه الأرض الطيبة والمراد بالأرض ها هنا المراد بالأرض ليست هذه الأرض بل الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة أي ناخذ مكان الإقامة في الجنة في أي مكان شئنا في أي منطقة شئنا فنعم أجر العاملين الجنة فنعم أجر العاملين الجنة وترى الملائكة هذه الآية 75 من سورة الزمر يبدو أن هذا المنظر الذي تذكره الآية آخر منظر بعد دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النوم ماذا سيحدث في الكون؟ ماذا يحدث؟ الملائكة كلهم صافين حافين محيطين محدقين حول العرش هكذا بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إيش يحدث؟ إيه ماذا سيحدث في الكون؟ المساء يريد أن يتخيل ماذا سيحدث؟ دخل كل الناس في مثواهم وترى الملائكة تحافين أي صافين أحدقين محيطين قائمين بالأدب حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فبداية الكون أيضا بحمد الله سبحانه وتعالى لأنه خلقه من غير حاجة فهو محمود على خلق الكون وكذلك بعد أن قضي الأمر وتبوأ كل أناس مقاعدهم إما في الجنة وإما في النار يقال الحمد لله رب العالمين فحمد الله سبحانه وتعالى وتصبيحه سيبقيان باقيين ببقاء الجنة وببقاء النار هذا هو وقضي بينهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين وبوز الخارف زمرا جماعة متفرقة بعضها في إثر بعض معه جمع وهي الجماعة القليلة ومنه شاة زمرة أي قليلة الشعار مم. مراجل زمير أي قليل المرؤة مرؤة مربطة مرؤة في الحقيقة إنه مرؤة وهناك ثلاثة ألفاظ كلها تدل على نفس المعنى تقريبا الرجولة على نفس المذنب من الرجل الرجولة من المر مروءه ومن الفتى فتوءه كلها على نفس الوزن فؤوله مروءه فتوءه رجوله فالرجل الحقيقي الذي عنده رجوله فالمرأه قد تكون عندها رجوله اليس كذلك ولذلك يصبون مثل هذه المرأة أخت رجال اخت الرجال من المؤمنين رجال لماذا قال رجال كلهم رجال من المؤمنين فعرفنا ان المؤمنين ليس كلهم رجالا ليس كذلك؟ فالرجل كما كان يقول المتولي الشعرابي هو هكذا هناما فصر الرجول الحقيقية إن يكون الإنسان متقيا خائفا ورعا زاهدا مجاهدا في سبيل الله مقاتلا في سبيل الله فقال أحد كلنا رجل كلنا رجل فقال هناك فرق هناك فرق هناك رجل من يكون رجلا على فراش زوجته وهناك رجل الذي يكون رجلا في ميدان القتال هو رجل حقيقي وليس الرجل الذي يكون هو يقول انا رجل مثلا اي عندي رجوله هذه ليست رجوله هذه ليست رجوله ولذلك ايش قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ای صدق وعده وقتل في سبيل الله وستشهد في سبيل الله ومنهم من ينتظر ای ومنهم ای من الرجال من ينتظر الشهادة في سبيل الله فهؤلاء هم رجال حقيقیون نعم حققت وجبت وثبتت مصول متكبرین مأوى المستكبرین عن طواب اللہ وفتحت أي وقد فتحت ها إنه جواب من تَهُرْتُمْ مِنْ تَهُرْتُمْ تَهُرْتُمْ مِنْ دَلاسِ الْمَعَاصِي سَبَقَنَا وَعَدُوا أَنْجَزْنَا مَا وَعَدْنَا من, مِنَ النَّعِيم مَا وَعَدْنَا بَضَعْنَا أَنْجَزْنَا مَا وَعَدْنَا مِنَ النَّعِيم لَتَبَوَّأُنَّ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ أَيْ يَنْزِلُ كُلُّ وَاحِدٍ, واحد من جَنَّتِهِ الْوَاسِعَةِ حَيْثُ شَاءَ وترى الملائكه حافين من حول العرش مفضقين محيطين بالارش مصطفين بحف مصطفين أي صافين حرفه دي وجوانبه جمع حاف وهو هو المفظق بالشيء يقال حففت بالشيء اذا حففت بالشيء إذا احط بالشي به مقفوظ من الحفاف هو الجانب ما الجانب ونقول له حافة يعني حافة الطاوله هذه حافته او حفافه الطاوله <تصفيق> واعوذ بالله على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عندكم هذه الصفحة ليس كذلك ها الصفحه موجوده سوره غافر ها ما في مشكله ح تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم هذه الصور التي تبدا بحروف المقطعه حاميم م تسمى الحواميم وفي حديث تسمى ال حاميم اسم الذي ذكر هذا القول قال هذه الصور كالروضات. يعني مثلا إذا كنت في منطقة جمیلا ومملوئة بالمناظر الطيبة والجميلة فهناك أشجار وهناك جبال وهناك أنهار فأنت تنتقل من واد إلى واد آخر فمثلا كنت على قمة الجبل ثم نزلت فوصلت إلى بستان جميل فهو يقول والقرآن كذلك فيها جبال وفيها أنهار وفيها روزات واسعة فهذه الصور هو يقول نسيت اسم الصحابي والقول موجود في تفسير ابن كسير فهذه الصور مثل روزات كأنك دخلت فجأة في روزة واسعة فهناك لحن وهناك أسلوب مختلف في هذه الصور سنلاحظه إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الصورة اسمها صورة غافر وهي اسمها ايضا سورة المؤمن سوره المؤمن ح تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وهو الغافر الذنب بدل من, من لفظ الجلاله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول اي ذي الساعه الطول هو الصعب لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد اي كثره اسفارهم كما قال المفسرون كثيرا ما يسافرون من مكان الى مكان ويتاجرون من بلد إلى بلد فالذي ليس عنده مال ولا يستطيع يسافر يرتب ويقول ما شاء الله كثير الاسفار هذا ليس بشيء ليس بشيء فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزام من بعدهم نعم اقرا خاامم من الذي استأق الله برمي وقيلا اسم من اسمائه تععاات او من أسمائل القآن والصور المداءة بها سر متتالات كلها مكية إلا آيات إ بعض آيات الله وتسبب ا او ضات حاميم او بالصور المصبةة به هذا كما تتس حواميم. غافل الزم هو وما بعده شفات للإسم الجليل وكلها للترغيب إلا الثالثة فإنها لل ها يعني كلها للترغيب إلا الثالثة الثفة الأولى غافل الزم وقابل الطول والثفة الثالثة شديد الإقاب فهذه الصفة للتهديد أما الصفتان الأوليان فلي الترغيب نعم ومجموعها للحث على ما هو المقصود من ننزال الكتاب وهو المذبور بعد من التوفير والإيمان بالبعث المستلزم للإيمان بما سرهما والإقبال على الله تعالى وغافر أي ساتر من الغفر والغفر. وهذا ما قرأنا كلكم تعرفون أن الغفران من السطر كان الله سبحانه وتعالى يغفر الظنور يستر الظنور نكتفي بهذا القدر إن شاء الله الله